ان کا رب انہیں خوشی سنتا ہے اپن رحمت اور اپن رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں ڈائمی نمت ہے